اللہ کو لاناؤ کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو انہی کے اس سے فرماتا ہے ہو جاؤ وہ فورا ہو جاتا ہے